ایک مریض, ایک مریض کی عیادت کے لیے ایک شخص گیا جب گیا تو مریض ہاسپٹل میں بستر, بستر, بستر, بستر, بستر پر تکلیف میں تھا اور جا کر سلام دہ ہوئی سلام دعا کرنے کے بعد پوچھنے لگا آپ کو کیا ہوا ہے تو اس نے کہا مجھے یار ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ یہ یہ مرض لگ گیا یار دعا کرو یار بہت تکلیف میں ہوں ہو ہو ہو ہو ڈاکٹر نے یوں بولا او میرے دوست کو یہ مرض تھا یا وہ تو بیچارہ مر گیا یار ہاں ہاں میرے دوست کا ایک بھائی تھا اس کو بھی ایسا کچھ تھا جڑا بڑا طرف طرف کر مرا یار تو بہت خطرناک مرض ہے یار آپ کا کیا بنے گا بہت افسوس ہو مجھے بہت افسوس میرے لیے کوئی نصیحت تو فرمائیے ہے تو مریض نے کہا کہ آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آج کے بعد میرے پاس آنا مت اور کبھی کسی مریض کے پاس کھڑے ہو کر اسے موت کی باتیں بند کرنا جاؤ آپ چلا گیا بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کب کس سے کہاں کون سی بات کرنی ہے اس کی تمیز ہونی چاہیے کہاں کون سی بات کرنی ہے کہاں کون سی بات نہیں کرنی بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ یہ بات کرتے ہی بے پرکی لاتے ہیں بے تکی. اچھی بات نہیں کرتے جب کہ حدیث پاک میں واضح تو پر ہمیں ارشاد فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے حتہ کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے اتنی پیاری پیاری روایتیں لیکن ہمارے یہاں عموماً اچھی بات کرنا یعنی ایسی بات کرنا جو سن کر سامنے والے کے دن میں خوشی داخل ہو جائے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے ایسا عموماً ہمارا مزاج ہی نہیں ہوتا اب جیسے آپ اتقاف میں کسی کا بیگ دیکھا یہ بیگ لاؤ <laughs> یہ بیگ ہاتھ ٹوٹ جائے گا اس کا تو چین بھی ٹوٹ جاتی ہے اس کا جی بھی پڑ جاتا ہے وہ بولے گا ٹھیک ہے تو, تو جوتا میں لے کر آ گیا ہوں اتنی نگیٹوٹی جو ہمارے مزاج میں ہے تنقید منفی بات کرتے ہیں اس کی کوئی بازار ضرورت نہیں ہوتی نہ ہم سے کسی نے مشورہ کیا نام سے کسی نے پوچھا لیکن جس کو ہمارے عموماً بولتے ہیں بعض لینگویج میں بولنے کا بھانڈ نہیں ہے یعنی بولنے کی تمیز نہیں ہوتی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا جیسے کہ ایک شخص کسی مریض کیلئے کے کے گیا بڑی دور تھا بیٹے کا بڑی بیٹے. ویسے بیٹے جواب نہیں دیتے بڑی منت سماجت کر کے بیٹے کا بولا چلنا بیٹا میرا وہ دوست ہے بےچارا بیمار ہے اس کو دیکھ کر آتے ہیں وہ گیا مان مان مان چلو چلتے ہیں چوڑی ڈرائیونگ کر کے گئے وہ گیا اپنے دوست سے یادت تو بیمار باہر نکلا کمرے سے باہر بیٹے اس کے بیٹھے ہوئے تھے کہا بیٹا دیکھو بھائی تو بیمار میں بہت دور سے آیا ہوں بار بار تو میں آ نہیں سکوں گا بیمار تو بیچارے بہت ہیں میں ابھی صاحب سے تعزیت کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ محروم کی مفف فرمائے یعنی محروم کی مقفرت فرمائے نہیں پتا ابھی صاحب سے تعزیت کر لیتا ہوں میں ابھی آ نہیں سکوں گا اگر آپ مجھے اطلاع دو گے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اللہ یہ کو بولنے کی بات نہیں ہوتی نا آدمی باہر نکلے تو باہر نکل کر کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت دے بیٹا تسلی رکھنا اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے وہ چاہے تو آپ کے والد کو شفاطا فرمائے ہمت میں رہنا بیٹا والد صاحب کی خدمت کرتے رہنا اللہ ایمان سلامت رکھے اس طرح کی بھی تو چار باتیں بندہ کر سکتا ہے نا اچھی بات بھلی بات ستھری بات کہ سامنے والے کے دل میں گھر کر جائے اس کو اچھا لگے یار آدمی اچھا ہے ملتا ہے تو یار کتنی پیاری مسکراہٹ والی بات کرتا ہے اور دل کو خوش کر دیتی ہے دل کو لبھاتی ہے بعض باتیں ایسی ہوتی جو دل کو لبھا دیتی ہیں آپ کسی سے اس کے نام لے کر بات کریں حامد بھائی کیا ہال ہے خالی آپ کا بولنا ہے حامد بھائی اس کے منہ پر مسکراہٹ آ جائے گی اس کو میرا نام یاد ہے اقبال بھائی کیا حال ہے آپ کے اقبال اقبال بھائی, اکبال بھائی نام بھی لینا ہے تو اتنے پیار سے محبت سے لیں اگر وہ ہے حاجی حامد بھائی کیا حال آپ کے ٹھیک ہے آپ اس کو حاجی بولو گے تو اس کو خوشی ہوگی مزہ آئے گا یار کہ میرے کو ایسے اچھے نام سے یاد کیا سر نام اچھا لینا سرکار صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کی ایک پیاری ادا یہ بھی تھی کہ آپ اپنے صاحب کرام علی مردوان کو ان کی کنیت سے پکارا کرتے تھے صاحب کرام خوش ہوتے تھے بعض اوقات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صاحب کرام کی ایسی تعریف کرتے ان سے ایسا کلیمہ عطا, عطا فرماتے ان کو ان کی زندگی کا گویا کہ سرمایہ ہو جاتا ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ارشد فرمائے اللہ کی قسم میں تج سے محبت کرتا آپ غور کر رہے ہیں اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی دعا تلقین فرمائی لیکن یہ کلمہ کتنا اچھا تھا ماس اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں حضرت صحابی نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیر دیتے چلے جا رہے تھے کہ وہ دشمن پر چلاتے رہیں اور وہ بھی اگے نہ کہ کوئی ہے تو صحیح میرے مصطفی کی طرف صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیر دیے چلے جا رہے ہیں اور صحابی نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ زبردست تیر چلاتے تھے زبردست تیر چلاتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیر دیتے چلے جا رہے ہیں اور رشا فرماتے ہیں سات تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہائے تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان, قربان. کتنی یعنی سات نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی جی زندگی کا سرمایہ ہو گیا نا گویا کے یہ کلی بات حضرت معاشن جبل رضی اللہ تعالیٰ زندگی کا ایک سرمایہ ہو گیا ماں خدا کی کسا میں تجھے محبت کرتا ہوں کتنی پیاری بات ہے کبھی صدیقی اکبر سے محبت کی بات تو کبھی عمر فاروق سے کتنی پیاری بات کبھی مول علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کتنی پیاری بات کبھی ابو حرا ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی پیاری بات یعنی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو میں نے کیا کہا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہی کہا نا اسلامی بھائی تو میٹھا میٹھا بات کرے کڑوی کڑوی یہ ہے مناسب ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بات کریں گے میٹھی میٹھی پیاری پیاری دل کو خوش کرنے والی بات یار کرم جوشی پیار محبت یہ گھر کے اندر بھی رکھیں گھر کے اندر بھی رکھیں یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری ادا کو اللہ کرے گا ہم اختیار کر دل خوش نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا یار آپ کو کوئی بلائے اور آپ جواب میں کہ ڈبھائی ام مومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آئینہ کی روایت ہے اس کا خلاصہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کو گھر میں یا گھر سے باہر کوئی بلاتا تو میرے آکا فرماتے ڈبئی کیا فرماتے آج سے شروع ہو جائے اس سنت کو ادا کریں گے پہلے سنت اس سنت کو ادا کرے گی یہ <سنق> سنتوں کے <کی> عظیم عالم گیر تحریک دعوت اسلامی سے وابت اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدی چنا کے ناظرین سارے کے سارے کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے کوئی پکارے گا تو کیا کہیں گے شوہر بیوی کو پکارے تو بیوی کہے ہے لبے بیوی شوہر کو پکارے شوہر کے لبیک ارے بیوی بولیں گے اللہ خیر کرے آج لب ہاں میں کیا رہے گا سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلہ امام الانبیاء لمبیا حبیب کبیریا خاتم النبی رحمت اللہ شفیع المجنیبین ان کا مقام و مرتبہ تو کتنا اربا و آئلہ اعلیت امام علیہ سن لکھتے اے رضا خود ساخب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود ساخیب قرآن یعنی اللہ تبارک و داعلہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تج سے کب ممکن ہے پھر بحت رسول اللہ کی, کی؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کہ جس کی تعریف لکھنے کے لیے بھی جس کی ناتے لکھنے کے لیے الازت کیا خوب لکھتے ہیں کہ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ توبہ یہ جنت کا درخت ہے توبہ میں جو سب سے اونچی جنت, جنت کا درخت اس میں بھی اس درخت میں بھی سب سے اونچی اور جو اونچی بھی ہو نازک بھی ہو سیدھی بھی ہو توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدوس سے اسی شاخ یہ میں آقا کی آتے لکھنے کے لیے کسی اور سے نہیں روح قدو امین سے وہ شاخ لوں گا لکھنی بھی تو نبی کی ناطے ہیں تو یہ مقام و مرتبہ ہے پیارے آکا صلی اللہ وسلم کا اور جب میرے آقا کو کوئی پکارے تو کیا کہیں کہ لبیک کہنے والا ایک دوسرے کو کہیں گے نام تو پہلے پوچھ لیں آپ کا نام کیا ہے کیا نام ہوتا ہے تو کوئی بھی نام ہو سے کوئی نام شروع ہوتا ہوگا اے تو کوئی نام ہوتا نہیں ہے ارے بھائی ٹھیک ہے وہ ارے بھائی تو چلو اڑے بھی نہیں کہ بھائی جان اڑے کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ اڑے یہ ہماری لینگویج ہونی بھی نہیں چاہیے ہماری لینگویج تو بہت میٹھا اسلامی بھائی میٹھی میٹھی میٹھا میٹھا انداز میٹھی میٹھی دعوت میٹھا میٹھا مدری کافلا میٹھا میٹھا قاف میٹھے میٹھے مرشد کی میٹھی میٹھی یہ محبت کرنے والی قوم انشاءاللہ میٹھا میٹھا کول بول بولے گی اپنے تو میٹھا بولیں ان اللہ تو نام یاد کریں ایک دوسرے کا کہاں سے آئے ماشاءاللہ اللہ اچھا ٹنڈو آدم سے آئے ہیں تو بولا جی میں خانپور سے آیا ہوں یہ پنجاب کا بابو ہم پشاور سے آیا تو میں ڈیرا لہیار سے آیا مثال دے رہا ہوں تو بولے میں ملیشیا سے آیا سارے مل کر دیسرے دوسرے کا نام پوچھیں پھر ماشاءاللہ اللہ ایک دوسرے کو نام سے پکارے او آ کر کوئی پکارے تو کیا جواب دیں گے لب بھائی گھر کے اندر بھی اللہ کرے ایسا ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے مد, مکہ مدینہ بغداد بکی بریلی اجمیر سب ہو جائے یار لبیک ایک کاش حاضرین اور ناظرین لبیک کہنا سیکھ جائیں کہیں کہ گھر زیادہ ناظرین تو نہیں نظر آتے میرے کو لیکن ناظرین جہاں بھی ہیں ملک بھر میں میں آپ سے بھی مد جا کرتا ہوں گھر کا مدنی ماحول دو, دو لفظ کو خاص اختیار کریں لبیک اور آپ لبے آپ یہ مدنی نام ہے ہمارا کہ آپ آپ کہہ کے پکارتے ہیں یا تو کہہ کر پکارتے ایک لفظ آپ ہے نا یہ آپ کو اتنا بدتمیز بنا دے گا کہ بس آپ دیکھتے رہ جائے گا بس آپ کہہ کر کون بدتمیزی کرے گا آپ مانتا ہے کہ نہیں یہ آپ سے تو بولے گا نہیں تو مانتا ہے کہ نہیں یہ تو تڑا والی بات ہے آپ مان جائیے آپ رک جائیے آپ آ جائیے آپ پانی پیئیں گے آپ ادھر آئیں گے آپ یہاں بیٹھ جائیے آپ اس طرح تشریف لے جائیے آپ آئیے نا آپ کھائیے نا آپ پیئے نا آپ اندر آ جائیے آپ سے بات کریں اور جب کوئی آپ کو کہے کہ آپ تو آپ کیا جواب دیں گے لب کیا جواب دیں گے یہ بیچارے خیر خواہ اسلامی بھائی بھی آپ کے پاس آتے رہتے ہمارے یہ بھی بیچارے آپ کو بلاتے ہیں آپ لبکے کہتے ہوئے اندر آ لبے کہتے ہوئے قریب آ مدنی ہلکے ہوں تو لبے کہتے ہوئے قریب آ تو اللہ کرے کہ گھروں میں بھی ایون اولاد ماں باپ کو بلاتی ہے ابو لبھیک بیٹے ہائے ہائے بیٹا تو وہی واری واری چلا جا رہا ہے ہر باپ ہو تو ایسا ماں ماں کو بیٹی پکارے امی لب یقین مانیے یہ میں آپ کو مزاق نہیں کر رہا ہوں آپ کر کے تو دیکھیں گھر کے اندر کیا ہے یہ نہیں لبیک لب لب ساس نے بہو کو پکارا بہو کیا کہ بہو نے ساس کو پکارا ساس کیا ہے لبیک داماد سسر کو پکارے سوسر کیا کہے لبیک سوسر داماد کو پکارے داماد کے لبک اور لبیک آپ اگر معاشرے میں آ جائے بتاؤ لڑائی ہے کدھر جھگڑا ہے کدھر ایک دوسرے سے ہاتھ کو لڑکا آپ ایک باگے کا گھسا وسا مارے گا کیا کوئی اس طرح بھی کوئی لڑتے کیا نہیں نا یہ اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیم ہے میں نے صرف دو جملے کہے نا لب آپ تمیز آ جائے گی یقین مانیے اور یہ سمجھے کہ یہ کہیں پیار امن پیدا کرنے کی یہ بنیادی اینٹیں ہیں کسی بھی عمارت کو کھڑی کرنے کے لیے کوئی پہلی اینٹ تو رکھتے نہیں رکھتے یہ اینٹ ہے آپ رکھ کر تو دیکھیں ماشاء یہاں ہزاروں اگر سب کے سب شروع ہو جائے نا لبھائی اور آپ بھلے آپ کا کوئی بھی دوست آیا جو دو دونوں متکف ہو کر آیا پکی دوستی جوڑی جوڑی پکی دوستی اور آب تو, والے ہی ہے. آبے تو تو والے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا تیرے کو اتنا سمجھایا تو مانتا نہیں ہے یہ سب آج کلوز کی فائل کلوز تیری کلوز تمہاری کلوز یہ ساری فائل آج کلوز آج سے صرف ایک ہی فائل کھولو آپ لبے آپ کو تھوڑا وہ بولے گا یار میرے سے صحیح بات کر آپ جو بولے گا نا آپ آئیے تو بولے گا کیا طبیعت کرے گا تو کرے گا آپ آپ بولو وہ دوبارہ تو کا چیڑ جلائے گا اب آپ کا سینا سامنے رکھو تو تیر آدما میں جگر آدما بابا فرماتے نا تو ان شاء یہ تھوڑے دنوں میں میں مجھے یاد ہے میرے بہت پرانے دوست جب میں مدنی ماحول میں نہیں تھا ایک میرا دو تین دوست تھے نا دوست تو بہت سارے تھے ان میں سے دو تین بڑے عرصے کے بعد ملے مدنی ماحول میں میں آ گیا کافی ٹائم ہوا ملے اب مدنی ماحول سے پہلے ہماری جو لینگویج تھی وہ ہماری لینگویج تھی وہ تمیز بولتے کس کو ہیں؟ اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ بھی پتا تھا کہ نہیں پتا تا تھا کہ جی تمیز کس کو کہتے ہیں میرے سے انہوں نے بات شروع کی ان کا وہی جا وہی انداز مجھے یاد میں اب یوں بیٹھ کر جو مجھے سکھایا گیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں جی آپ جی میں وہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے یار میں بھی اسی طرح لینگویج یوز کروں گا اس پہ ایک بےچارہ بھٹ پڑا دیکھ ہمارے سامنے یہ نہیں کرا ہمارے سامنے نہیں دے لے گا یہ تیرا میں بالکل ہی صحیح کہہ رہا ہوں وہ تو کہا مجھ پر آیا وہ میں نے آپ کہنا بند نہیں کیا آپ جی جو مجھے سکھایا گیا دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں وہ اس پر لگا مجھے لگتا ہے جب دس منٹ ڈیلے لگے تھے ان کی لینگویج بدل گئی <سؤال> ان کی لینگویج بدل گئی ان کا انداز بدل گیا آدھے پونے ایک ڈیڑھ شاید آدھا پونے گھنٹے <سؤال> گئے تو یہ ایسے گئے کہ جیسے اپنا دعوت اسلامی کو اسلامی بھائی جا رہا ہے وہ <سؤال> آپ جی جناب پر ہی تھے اب ان کو جواب ہی سے مل رہا ہے ان کو ریٹن آپ سے مل رہا ہے کیونکہ مجھے اتنا انداز آتا نا کہ یہ اپنے پرانے دوست سے ملنے کے لیے آئے ہیں لیکن ایک بات سمجھنے کی بھی میں ارد کر رہا ہوں جب اتنے عرصے کے بعد یہ ملے ملیں, ملیں اور میں ان سے اسی لینگویج میں بات کروں تو یار انسان سوچے گا تو صحیح نا کہ یار اس کو اتنے سال ہو گئے جیسا تھا ویسا ہی ہے یہ کتنا غلط امپیکٹ ہے ہم کسی کو متاثر کرنے کے لیے اگر کے نا صحیح نیچر تو بنائیں اب آپ جب یہاں سے اپنے شہروں میں جائیں گے تو آپ کا اگر انداز وہی ہوا تو کہنے والا کیا کہ کہ یار یہ کیا, کیا کرنے گیا تھا اتنے بڑے مدنی مرکز میں اور تین بڑی بارگاہ امیر سنت کے ساتھ میں بیٹھ کر یہ نہیں بدل کے آیا یار تو انشاءاللہ شاء من کی اس بات کو پورا نہیں ہونے دیں گے اور اپنی لینگویج کو اپنی گفتگو کو اپنے انداز کو آپ کے سانچے میں ڈھال دیں گے تو آج یہ تو توڑا ابے تبے اڑے یہ سب ختم مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کیا کہیں گے اور کیا کہیں گے آپ لبیک آپ لبیک آپ آٹھ فرق ملے گا میں پوچھوں بھی بعد میں میں پوچھوں بھی بعد میں آپ لبیک کون کون آپ آو اور لبے پر ہے ہاں لیڈے ہاتھ اٹھا دے کوئی حرض نہیں ہے ان شاء اللہ آپ لبئی آپ لبئی اللہ نے چاہا تو بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا گھر کا مدنی ماحول بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا سامنے والا آپ کو لبے نہ بھی بولے آپ لبے کہنا بند نہ, نہ کرے آپ سنت پر عمل کرنے کا سواب کمائیں آپ سنت اور عمل کرنے کا سوباب کمائیں آپ کسی مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے اچھی گفتگو کرنے کا سوباب کمائیں اچھی نیت کرے انشاءاللہ شاء ثواب ملے گا اور رمضان ابار میں بھی نہیں بدلیں گے تو بدلیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم